وقالوا لا تذرن الهاتكم ولا تذرن ود و لا سوا و لا يغوث و يعوق و نسرا اور کہا ہے کہ لوگوں تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو اور تم ود کو نہ چھوڑو اور نہ سوا کو اور نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو قوم کے ان سرغنوں نے عوام الناس کو شرک پر ابھارتے ہوئے کہا کہ جن معبودوں کی ہمارے اور تمہارے آبا پرستش کرتے آئے ہیں انہیں ہرگز نہیں چھوڑو اور ان کی عبادت پر سختی کے ساتھ جمے رہو اور تم لوگ اپنے معبود ود صبا یغوس یعوق اور نصر کو کسی حال میں فراموش نہ کرو امام بخاری نے کتاب التفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ قوم نوح جن معبودوں کی پرستش کرتی تھی عربوں نے بھی ان کی پرستش کی ود سوا یغوس یعوق اور نصر قوم نوح میں نیک لوگوں کے نام تھے جب وہ لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر گاڑ دو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور جب وہ لوگ مر گئے اور ان کے درمیان سے علم اٹھ گیا تو ان مجسموں کی عبادت کی جانے لگی